مادی تہذیب موجودہ زمانے میں ہم اپنے آپ کو جس تہذیب کے دور میں پاتے ہیں اس تہذیب کو عام طور پر مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سولازیشن کہا جاتا ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک مادی تہذیب یعنی مٹیریل سولیزیشن ہے یہ مادی تہذیب خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق ایک مقدر تہذیب ہے یہ تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین خداوندی کے لیے پوری طرح ایک موافق تہذیب ہے تاہم ہر دوسری چیز کی طرح اس تہذیب کے بھی مختلف پہلو ہیں ضرورت ہے کہ اس تہذیب کے غیر متعلق پہلو ارریلیونٹ پارٹ کو نظر انداز کر کے اس کے متعلق پہلو یعنی ریلیونٹ پارٹ کو دیکھا جائے اس مادی تہذیب کا بال واسطہ حوالہ قرآن کی ایک آیت میں ملتا ہے وہ آیت یہ ہے سنوری وفی لهم الحق اولم یقفی بربی کا انح الش ان شہید صورت اکتالیس آیت ترپن یعنی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 وہ تمام چیزیں اہل دین کے لیے تائدی انصر یعنی سپورٹنگ فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انسان اپنے سفر معرفت کو زیادہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھے وہ اپنے آپ کو مطلوب الہی کے مطابق ایک سلف میڈ مین کی حیثیت سے ڈولپ کرے